بس اللہ رحم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامعیندان خارن سب کچھ بار پھر سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے درس کتاب دعوت میں سے درس نمبر دس نمبر اور ہمارے سلسلہ درست جو ہے نماز تحجد سے پہلے پڑھی جانے والی دعا کے سلسلے میں ہیں اس دعا میں آج چھٹا درس ہیں اس کے جو ہیں ابھی تک مختلف پیراگراف آگوں نے اس سن لیا اس سے پہلے والے پیر گراہ میں جو ہے علامہ انت تلحق وفیق الحق و وعدوک الحق و لقاق و حق و حق النع حق و نبی و محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق علین علیہ السلام حق اس جملے کی توضیع ہو گئی تھی اور ابھی نیا جملہ جو ہے دس نمبر چھ میں آج کے دس میں پیراگراف نمبر چھ ہیں اس میں یہ مبارک حصہ ہے علامہ لک وبک آمنتو وعلی کا وبک تو و بکا آمن وبک و علیہ کا توکل ہاں یہ مبارک جملہ ہے اس میں جو ہے پانچ جو ہے جملے ہیں جو اس میں بندہ الخود کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں سر تسلیم خم ہونے کا اقرار کر رہے ہیں اللہ کے حضور میں بندہ اپنی اندرونی کیفیت اور اپنی ایمان اور خلوص اور اللہ ہی کو سب کچھ سمجھنے اور اپنی ہر مشکل اللہ کے حضور میں لے جانے اور حب و بغض اللہ کے محبت میں اللہ کے نیک بندوں سے محبت اور اللہ سے محبت میں جو ہے اللہ کے دشمنوں سے دشمنی ہاں جی ایمان کا تغذ ہے اب اللہ والبغض ولب اس نقطے کو ظاہر کر رہے ہیں حشق اس مبارک درس میں تو اللّہ اللہ کا اس میں پہلا پیراگراف یہ ہے اللّہ اللہ کا اسلم اے اللہ ماء اللّہ ہاں جی پروردگار اس معنی میں ہے اللہ کا صرف تیرے لیے تیرے حضور میں اس معنی میں ہے اسلم تو جو ہے اللہ کا خاص تیرے لے صرف معنی میں اسلم تو اسلمۂ و اسلام بابِ افعال ہے ہیں و حلم الکلم حجماج کا اسلم یعنی ایک تو معنی یہ ہے کہ مسلمان ہونا مذہب اسلام قبول کرنا ایک معنی تو یہ ہے ایک معنی اسلم تو جو ہمارے یہاں پر اسلمت اللہ کا اسلمت تو ہے اسلمت اللہ کا معنی متی و منقط ہونا ہاں جی فرمان بردار ہونا اسلم عرب امراؤ اللہ نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا تو یہاں اس دعا میں جو ہے اللّہ اللہ کا تو میں اسلمت تو مراد متی منقات ہونا متی ہونا فرمان بردار ہونا امراد ہے تو ترجمہ اس کا یہ بنے گا اللہ ملّ کا اسلم اس کا معنی یہ بنے گا اے اللہ پروردگار پرور میں صرف تیرا متی منقط اور فرمان بردار ہوں میں صرف تیرے حضور میں سر تسلیم خم ہوں یعنی تیرے حضور جو ہے سر تسلیم خم کرتا ہوں کیوں اس لیے کہ صرف اللہ کا متی اور منقط فرم بردار اور صرف اللہ کے حضور میں سر تسلیم خم کیوں اس لیے کیونکہ اطاعت مطلقہ صرف اللہ کے لیے سزاوار ہے ہاں جی حقیقی معنیٰ میں بندہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کے ہر ہر حکم پہ لبے کہنے کا بہانیہ یہی حکم ہے رسمی بندگی ہی اسی کو بولتے ہیں ہاں جی ہم اللہ کا بندہ ہیں رسم بندگی یہی اللہ جو حکم فرماتے ہیں ان سب پر لبیک ہے اللہ کے کسی حکم کے مقابلے میں نہ کی کوئی گنجائش نہیں بندہ بندگ معنی یہی مکمل اطاعت گزاری مکمل جہف ہم بنداری اللہ کے ہر ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہونے کو اسی کو بندہ بولتے ہیں بندگی حقیقی معنی میں اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے لہٰذا جو ہے یہاں پر اللہ کا اسلم تورماتے ہیں یا اللہ میں صرف تیرامتی منقط اور حمار ہوں ہاں جی کیونکہ تعطم اللہ کا اللہ کے لسایا تو پھر باقی انبیاء کے تعت اولیاء ائمہ والدین ان کے اعتعاط کے ذیل میں آتا ہے تو اس کی توجہ ہے باقی انبیاء کے تعت علمہ اولیاء علماء ہاں جی والدین وغیرہ کے اعتعمت جو ہے اللہ کے حکم سے ہے کیونکہ اسے اللہ نے حرمایہ انبیاء کے اطحت کا اسی اللہ نے ہرمایہ علمہ علیہ السلام کے اطاعت کرو اسی اللہ نے حرماء اللہ کے مقرب بندے جو اللہ نے ہدایت کے لیے ہمیں دیا ہے انہیں ہدایت سے نوازا ان کے اطاعت کرو تاکہ تمہیں ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچے اس طرح علماء کے والدین کے اطاعت یہ سب اللہ ہی کے حکم سے ہیں اللہ نے سب کے اطاعت کا ہمیں حکم دیا لہذا یہ بھی اللہ ہی کے اطاعت ہے کیونکہ اللہ کے کی حکم سے ہم ان کے اطاعت کرتے ہیں فی میں یہ بھی اللہ ہی کے اطاحت ہے اللہ ہی کی جو اعتاط کے ذل میں آتا ہے اللہ ہی اطاعت کے اعتعاد کے ذل میں آتا ہے یہ سب اعتاط ہیں پھر اللہ نے انبیاء امہ معاسم علیہ السلام کے اعتعاد جو ہیں وہ بلا قید و شت لازم کرا دیا کیونکہ یہ ہستیان جو بھی حکم کرتا ہے اللہ کے حکم سے کرتا ہے وہ اپنی ذاتی پسند اور ناپسند پر حکم نہیں کرتا تو صرف وہی وہ اللہ سلمانج اللہ کے پیارے نبی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں خود فرمایا قماغا ہوا اللہ واہ یہ یو ہے ہمارے پیارے نبی آج اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کرتا ہے جو کچھ فرماتا ہے اور اللہ کے حکم اور وہی وہ سے فرماتا ہے تو یہی چیز باقی تمام انبیاء علیہ السلام كی بھی یہی خوبصت ہے وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے جو کچھ احکامات امتوں کو بیان کرتے ہیں اللہ ہی کے حکم سے بیان کرتے ہیں اورائمہ علیہ السلام بھی جو ہے اللہ کے حکم سے جو ہے ہانج جی امبیا کی تعلیمات پر چونکہ وہ مکمل عبور رکھتے ہیں وجہ سے انبیاء کی تعلیمات سے لے کر ہمیں اللہ ہی کے حکم پہنچاتے ہیں تو ان کے تعداد ہمیں ملاقن جو ہے حکم دیدیا بلا قید و شک اللہ کے تعت اور اللہ کے ہانج جی نبیوں کے طاقواتی اللہ واط الرسول کا اللہ کے تعت کو اللہ کے رسول کی کہاں و اولمر بنگ اور تم میں سے صاحبان امَ ہمارے اولیا کے رام نبول گاندنی اول سے مراد جو ہے یہ علم بیت جو کہ معصوم ہیں ان کے اعت ہے کیونکہ ساتھ میں جو ہے اول العمر کے لیے کوئی قید و نہیں ہے ان کے تعت صورت مضلع جیس رکھا ہے تو وہ ہنسیاں جی طرح اللہ کے اطعط مضلاق جیس ہے قید و شر کے بغیر رسول کے تحت تو یہاں ان ہنسیوں کے تعت کو بھی رسول کے تعات پر آتاف کیا ہے اور یہ واضح کیا ان کے تعداد رسول کے اعتط ہے اللہ کے اعتعاط ہے ہاں جی اللہ رسول کے اطاعت تو, تو رسول کے اعتعاط کوئی شیخ قید و شرنی تو ان ہنسیوں کی تو ہمارے نزدیک وہ ہے وہ جن کے بلا قید و شرط لازم ہے وہ شاردہ معصومین علیہ السلام ہیں بارہ ماہ بارہ علمہ علیہ السلام حضرت فاطمہ زہرہ السلام علیہ السلام جو کہ معصوم اور خود رسول اللہ تو عطی و رسول کے ذیل میں آتا ہے لیکن والدین وغیرہ کے اطاعت جو ہیں بے عدم معیشت ہے یعنی کہ وہ کسی گناہ کا حکم نہ کریں یعنی اگر ان کا حکم گناہ ہو تو اطاعت واجب نہیں ہاں جس طرح قرآن میں صاف طور پر فرمائے اگر تم اپنے ماں باپ کے اطاعت کرو لیکن اگر وہ شرک کا حکم دے تو ان کے اطاعت نہ کرو ہاں تو یہ قرآن پاک میں واضح ہے اس لیے اللہ کے غیر علماء ہو باقی جو اولیا جو معصوم نہیں ہیں ان سب کے تعلق جو ہیں ہاں جی وہ گناہ نہ ہو ہاں جی تو پھر ان کے تعطب لازم ہے اگر گناہ کو کوئی غلط چیز کا کام کریں تو پھر ان کے تعل لازم ہے اور یہ جو ہیں اللہ ملّہ کا اسلم تو کا توضیاف ہو گیا کہ اے اللہ میں صرف تیرا متین و منقطع و حرمان بردار ہوں اللہ میں صرف تیرے حضور سر تسلیم خم کرتا ہوں اور صرف تیری ہی بندگی کرتا ہوں آخر و بکا آمن تو ہاں جی و کا امن اس میں جو ہے آمنتو آمنتو آمنتو آمن تو آمن تو امن امن سے ہیں ہاں جی باب فالث آمن بھی ایمانن کے کی معنی کیا ہے اعتقاد رکھنا یقین کرنا آمن ہاں جی آمن تو ہاں جی؟ بکا اللہ میں تش پر اعتقاد رکھتا ہوں یقین رکھتا ہوں مطمئن ہونا ماننا یہ سب دو. تو یہاں جو ابی کا آمن تو مانا گیا ہے کہ اللہ میں صرف تش پر ایمان لایا ہوں ہاں جی کہ یعنی خدا ہونے کی حیثیت سے اللہ ہونے کی حیثیت سے معبود حقیقی ہونے کی حیثیت سے اس کائنات کا خالق اور مالک اور رازق ہونے کی حیثیت سے ہاں جی اس کائنات کا خالق اور مؤثر حقیقی ہونے کی حیثیت سے کہ اللہ میں صرف تش کو مانتا ہوں صرف تش کو معمول حقیقی مانتا ہوں صرف کو اس کائنات کا رب اور الہ مانتا ہوں صرف تش کو اس کائنات کا خالق و مالک اور رازق اور رب مانتا ہوں دوسرے تمام اللہ کے صفات ان سب پر میں ایمان مان رکھتا ہوں کہ وہ سب تیرے ہی صفات ہیں صرف تش کو واجب الوجود اور ذات مانتا ہوں تیرے وحدانیت اور احدیت پر مر میں پورا پورا اور تیری سمندیت پر میں ایمان لاتا ہوں تو یہ ہوا کا امن تو اللہ بیکا پہلا نہیں مانا میں حسر ہے بیکا امن تو اللہ میں صرف تش پر ایمان لایا ہوں بیکا امن تو یعنی صرف توش کو ہی تجھ پر ایمان لامن ہے صرف توش کو ہی معبود حقیقی کی حیثیت سے مانتا ہوں یقین رکھتا ہوں تیرے علاوہ جو دوسرے جو دنیا کے مشرقوں میں کوئی ستاروں کو خدا مانتے ہیں ہاں جی کوئی سورج کو کوئی چاند کو کوئی بتوں کو کوئی حتیٰ کوئی حضرت عیسیٰ کو اللہ کے بیٹا کوئی حضرت عزیر کو اللہ کے بیٹا جیسے حو نشارہ ہم اس آپ اس دعا کے ذریعے سے اللہ کے ظلم میں یہ اراق کرتے ہیں کہ اللہ میں صرف تجھ کو تجھ کو ہی تجھ پر ہی مان لاتا ہوں اور صرف تجھ کو معبود حقیقی کی حیثیت سے مانتا ہوں یقین کرتا ہوں اور تیرے شوائش خانن میں کوئی دوسرا معبود نہیں ہے کوئی دوسرا رب اور اللہ اور الہ نہیں ہے صرف تیرے ذات میرا رب ہے تو اس میں آپ نہایت خلوص کے ساتھ اپنے ایمان کا مظاہرہ کریں حذن یہ جملے آپ کے دل سے نکلیں نا تو یہی یہ آپ کو کل کام آئے گا آگے وہ آلے کا توکل تو توکل تو جو ہے آلے کا یعنی صرف تش پر کے معنی یہ ہے تو صرف تش کا معنی دیتا ہے توکل توکل یا توقع توکل توقلاً جو ہے یہ بھیلوج مت متقلم کا سگا ہے وکلا جو ہے استعمال لکھا مختار بنانا کسی کو ایجنٹ بنانا اتوک یہ انتا اللہ علاقے کا پتہ اللہ نائبََ ان کا ہاں جی اپنے غیر پر بھروسہ کرنا خود کے غیر پر اور اس کو اپنا اپنے مختلف کاموں میں ہر چیز میں اپنے چائےشین بنانا اپنا نائب بنانا والوکیل ووکیل فائل کے بارے میں محفول ہے لہٰذا جو ہے حضب اللہ والنعم الوکیل جب ہم بولتے ہیں تو وہاں پر جو ہے مانا جو ہے کہ اللہ تو میرا وکیل ہے تو میرا سرپراہ سین میں نے تو اس کو اپنا میں نے تو اس پر بھروسہ کیا میں نے تو اس کو اپنا, اپنا, اپنا نائٹ بور جانشن بنائی ہے اور توکل یقال توکل کے دو معنی ایک تو یوکال توکل تولی فلاں مانی طولی طلح یعنی میں نے فلاں پل ہاں میں نے فلاں کو تو فلاں کے لئے توکع تو فلاں کے میرے وکیل ہو گیا یعنی میں نے فلاں کو تول میرے فلان کا سرپرست بن گیا توکل تو فلاں یعنی میں نے فلان شاہ کی سرپرستی کا ناقابول کیا تو ہاں جی رب میں اب میں جو ہے اس کا سرپرست ہوں ایک کس معنی میں دوسرا وکل تو ہو علی یعنی میں نے اسے اپنا وکیل و سرپرست بنایا دوسرا معنی تو اس نے قبول کیا اور میرا سرپرست بن گیا تو یہاں پر جو ہے دوسرا معنی توکل تو علیہ یعنی اے اعتمت تو نے فرمایا اللہ فرمایہ وطفل توقع مومنوں کو چاہیے اللہ ہی پر بھروسہ کرے اور میں یہ اللہ فسب جو شاید اللہ پر برسہ کرے وہی کافی اس کے لیے تو یہاں دعا میں جو ہے ولی کا توکل تو میں یہ معنی ہانج جی یہ معنیٰ تو مراد ہے ہنج ہاں جنم جی میں جو ہے یہی معنیٰ مراد ہے یہی معنیٰ مراد ہے یعنی علیہ کا توقل تو یعنی اے اللہ میں صرف تجھ پر بھروسہ و اعتماد کرتا ہوں کہ تو ہی میرا رب مالک آقاش پرورگار اور میرا وکیل ہے تو ہی میرا سر ہے ہاں جی تو ہی میرا قابل بھروسہ ذات جس پر میں جس کے میں اپنی ہر چیز جس کے حوالے کر سکتا ہوں اپنے دنیا اپنے حرد اپنے ہر چیز وہ صرف تیری ذات ہے یعنی اللہ میں صرف تجھ پر بھروسہ اعتماد کرتا ہوں کہ تو ہی میرا رب ہے میرا مالک ہے میرا آقا ہے میرا صحیح اور پروردگار اور سب کچھ یون آگے وہ بھی کا حاصم تو ہاں جی خاسم رب میں خاصم ہے خاصم مخاسمتََََََََ كے معنی جھگڑنے کے معنی میں حسم جو مقابل مخالف حریف فریق کے معنی ميں خسام خسومت جھگڑا دشمنی مقابلہ ہاں اور کمپیٹیشن یہ معنی کہ۔ تو یہاں پر جو ہے با با تو ہاں اس کا معنی کیا كيا یعنی اے اللہ تیرے ہی رضا مندی کی خاطر بیکہ حاسم تو يعنى اللہ میں تیرے ہی رضامندی کی خاطر تیرے دشمنوں سے لڑتا ہوں لڑتی ہوں ہاں میں تیری رضا مندی کی خاطر تیرے دشمنوں سے دشمنی کرتا ہوں تیرے دشمنوں سے مقابلہ کرتا ہوں یہ معنی ہے پبھی کا خاصم تو یعنی میرے کسی ذات کی وجہ سے میں جھگڑا کرتا ہوں کسی سے اس کسی نے میرے ذات کو نقصان پہنچایا مجھے کچھ کہا وہ تیرے دشمن ہے تیرے دیشمن دین کا دشمن ہے تیرے نبیوں کا دشمن ہے تیرے کتاب مقدس کا دشمن ہے تیرا انبیاء امہ کا دشمن ہے ہاں جی اس وجہ اس وجہ سے میں اس سے دشمنی کرتا ہوں معنی یہ کہ اللہ میں تیرے ہی رضامندی کی خاطر تیرے دشمنوں سے لڑتا ہوں دشمنی کرتا ہوں مقابلہ کرتا ہوں ابھی کا خاص سمتو کا یہ معنی ہے آخر فرماتے ہیں و علئے کا حا کم تو ہاں جی, ہاں جی؟ و تو اور پہلے والے کو دو اور تجمہ کے اور تیرے لئے ہی لوگوں سے دشمنی رکھتا ہوں یہ بھی تجمہ کیا ہے تیسرا تجمہ صرف تیرے رضامندی کی خاطر جگاڑتا ہوں علم بشین یہ تجمہ کیا ہیں لیکن پہلے جو مین تجمہ وہ سب سے زیادہ واضح تر آخر میں وہ اِلے کا حاکم تو حاکم تو جو ہے اس کا معنی جو ہے ہاکمہ ہوں محاکمہ مقدمہ لڑنا دائر کرنا ہاکمہ کسی حاکم کے پاس لے جانا ہاں حاکم ہر مقد مقدمہ چلانا کسی کے خلاف استغاثہ کرنا ہاں تو اس کے نظر میں جو یہاں پر جو ترجمہ ہے کیوں بن جائے یہ اللہ میں اپنے تمام معاملات میں اللہ میں ہوں, صرف تجھ حاکم کرا دیتا ہوں ہاں جی ابا الکم تو مانا یہ اللہ میں اپنے تمام معاملات میں صرف جہا حاکم کرا دیتا ہوں یا اللہ میں اپنے تمام معاملات میں فیصلہ صرف تیر حکم کے مطابق چاہتا ہوں یہ مانا ہے ہاں یہ تو یہ اسی دعا پر یہاں پر کر لیتے ہیں باقی آگے